تو شیطان کا انجام آپ نے دیکھ لیا تو یہ اس کے ساتھ تعلق ہے اور حضرت روت علیہ السلام کا واقعہ انہوں نے اتباع معامز نہیں کی حضرت روت نے ان کو سمجھایا تھا مگر انہوں نے حضرت روت کی اتباع نہیں کی ایپ نمبر اسی وزقال قومی اتا تاشہ تھا ماسب بہار حضم نلال برجا لاوتمس اور اس کے قوم نے انکار کیا اللہ کے حکم سے تو ہم نے فون کرنا ادا ہم نے اوپر سے پتھر برسائے ان پر فنگ کے بکانا تو تو یہ دونوں آتے شیطان کے اور قوت کے ایک کے ساتھ تعلق ہوتے ہیں کا حکم مان لو اگر خلاف کرو گے تو شیطان کی حالت دیکھو لوکو ملوٹ کی تیسرا مسئلہ ہے سورت میں التوحید توحید اعتقادی اور توحید اعتقادی کا ماخذ ہے آج نمبر پچپن دور بدور ضرور کیا پکارو ہو اپنے رب کو پکار ہو مانگو اللہ سے تجربان اس حالت میں کہ تم عاجزی کرنے والے ہو وہ خفیہ اور اس حال میں کہ تم اپنے دعا کو اپنے عاجزی کو چکے کرتے رہو گے امام ابو اور فرماتے ہیں کہ دعا کے کئی ارکان ہیں